اچھا بھائی آگے دیکھیے ہم تیسرا دوسرا معلقہ پڑھ رہے ابی سلما المزنی کام شین خلفت مجمی و قفا مشرین بعد باد اتافیہ صفعاں فی معرس مرجلی و نقیان کا جسم الحوث لم يتسلمی کل ہم نے یہ معلقہ شروع کیا تھا اور آپ نے پڑھا کہ شاعر کا گزر ہوا اس مقام سے جہاں پر کسی زمانے میں اس کی عاشقہ کا جو کہ اس کی بیوی بھی بی تھی پہلے اس کا گھر تھا اور اب وہاں پر وہ صرف اس کے نشانات کچھ کھنڈرات اور سیاہی مائل کھنڈرات راکھ گوبر اور مینگنیوں وغیرہ سے اٹے ہوئے وہ نشانات باقی ہیں تو شاعر کہتا ہے امین امی اوفا دمنت الم تکانت دراج کے امین منازل امی اوفا جو بھی موقع کے مطابق آپ نکال کیا یہ امی اوفا کے چھوڑے ہوئے میلے آثار میں سے ایک اثر ہے یا اس کے گھروں میں سے ایک چھوڑا ہوا اثر ہے لم تکلمی جو, جو, جو بول نہیں رہا یعنی جواب نہیں دے رہا دراج در متسل دراج در اور متسلم کی سخت زمین میں ودار اللہ برقم تعینی کا انہا مراجی اوشمنفی نواز شری میں اور کیا یہ اس کے گھروں میں سے ایک گھر ہے بررقمت کہاں پر دو ہروں کے بیچ دو ہر میں یعنی یہ اس کے گھروں میں سے دو گھر ہیں دار بول کر کیا مراد ہے دو گھر کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے دو ہر ہیں تو دو ہی گھر ہوں گے ایک گھر دونوں جگہ نہیں ہو سکتا تو اور کیا یہ ام اوفا کے گھروں میں سے دو گھر ہیں دو حروں میں کا انحا مراجی اوش منفی نوازری می گویا کہ یہ گھر جو ہیں مراجی اوشمین دوبارہ گدوانے کے نشانات ہیں فی نواز معصمی کلائی کی رگوں میں یعنی کلائی کے ظاہر میں تو یہ گھر کس کی طرح ہے کلائی میں دوبارہ گدوائی کے نشانات کی طرح ہیں یعنی ان کو سیلاب وغیرہ نے ظاہر کر دیا ہے اور اکا انہا یہ حاد کس کو راجے دار کو گویا کہ یہ گھر جو ہے کس کی طرح ہے ان گدوانے کے نشانات تو گھر تو نہیں ہے گھر کے تو صرف نشانات ہیں تو یہاں مضاف محضوف نکال لیں گے انسو محا گویا کے گھر کے جو نشانات ہیں وہ کلائی میں دوبارہ گدوانے کے نشانات کی طرح ہیں آگے دیکھیے بہل عین آرام شین خلفت افلا این حز نمین <مَجْسَمِن> کلین جو ہے نا آئین یہ جنگلی گائے کو کہتے ہیں بھائی جنگلی گائے جامع ہے یہ بھائی آئن اور اس کا مفرد کیا ہے آئن جیسے اسود بھائی اسود تو آئن اور اسی کی منت ہے آئنا بھائی جنگلی گائے کو آئن آعین اور آئنا کہتے ہیں یہ آئین ان سے ہے عین کس کو کہتے ہیں آنکھ کو تو ان کی بھی چونکہ آنکھیں بڑی خوبصورت اور موٹی ہوتی ہیں تو اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں آئن اور آئینا کہتے ہیں بھائی تو عین جمع ہے بھائی ول آر یہ لفظ پہلے بھی گزرا ہے بھائی کہاں پر میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ آرام یا ارام دونوں طرح دو لغتیں ہیں اس کے اندر اور یہ جمع ہے ریم ان کی اور ریم کسے کہتے ہیں ہیرن کو جبکہ بعضوں نے کہا خالص سفید ہیرن جو ہے ہیرن کی ایک خاص قسم ہے اور یہ سفید خاص ہیرن ہوتے ہیں عرب کے ریگستانوں میں پائے جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں بے انتہا حسین و جمیل ہوتی ہیں بھائی تو کہتے ہیں تو یہاں یہ لفظ آرام پڑے بھائی آرام آرام نہ پڑے آرام زیادہ تر نسخوں میں آرام ہی ہے بھائی اچھا بہل عین اول آرام یمشینا مشا یمشی کے معنی چلنا خلفتا تن خلفت کا معنی ہے کے بعد دیگرے آنا ایک کے بعد دوسرے کا آنا ایک کے پیچھے دوسرے کا آنا وہ اطلاع اتلا جمع ہے طلا کی بھائی طلا اور طلا یہ جانوروں کے بچے ہیرن یہ گائے وغیرہ کے جو بچے ہیں ان کو کہتے ہیں اسی طرح انسان کے بچے کے لیے یہ لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے تو بچہ جب بہت چھوٹا ہو بڑا کمزور ہو ابتدائی کچھ مدت اس وقت اس کے لیے اصطلا کلف بولا جاتا ہے نہزا یا نہازو کے معنی ہیں اٹھنا اٹھنا کھڑے ہونا منکل مجسمی مجسم اس میں ظرف کا سیغا ہے اور یہ جسوم سے ہے جسوم بھائی آپ نے اگر دیکھا ہو اونٹ بیٹھتے ہوئے اپنا سینا زمین پر رکھتا ہے کیا کرتا ہے سینہ زمین پر رکھتا ہے اور تو اس کو اس اونٹ کے بیٹھنے کو بروک کہتے ہیں بروک اور اسی کے مثل یہ جسوم بھی ہے تو اور جو حیوانات جانور وغیرہ ہیں جب وہ زمین پر بیٹھتے ہیں وہ اپنے سینے کو جو زمین کے ساتھ لگاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جسوم کہتے ہیں یہ جیسے پرندہ چڑیا وغیرہ کبوتر اب جب وہ زمین پر ویسے تو پاؤں پر کھڑا ہے لیکن جب وہ بیٹھے گا تو سینہ کیا ہوگا اس کا زمین پر لگے گا تو اس پر پرندے یا جانور وغیرہ کے بیٹھنے کے لیے جسوم بولتے ہیں تو سینے کو زمین کے ساتھ لگانا چاہے پرندہ ہو چاہے کوئی وحشی جانور ہو اور چاہے کوئی انسان ہو بھائی انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مجسم زمین پر سینہ لگانے کی جگہ یعنی بیٹھنے کی جگہ کہہ لیں بیٹھنے کی بہل عین ورام یمشین خلفتن اس کو آرام یہ پڑھنا ہے آپ نے آر آم نی آرام حالانکہ لغتیں دونوں ہیں اس میں اچھا بہل عیم ول آرام یمشین اس جگہ میں جنگلی گائے اور جو ہیرن سفید ہیرن ہیں چل رہے ہیں چلتے ہیں یا چل رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے یعنی کبھی جنگلی گایوں کا ریوڑ یہاں سے گزرتا ہے تو کبھی ہرنوں کا ریوڑ یہاں سے گزرتا ہے وہ اور ان کے جو بچے ہیں یاسن مِنْ کل مج وہ اٹھت رہے ہیں مِنْ کل مج ہر بیٹھنے کی جگہ سے یعنی ہر طرف سے ایک طرف سے بچے اٹھ رہے ہیں اپنی ماں کی طرف دودھ پینے کے لیے دوڑ رہے ہیں تو دوسری طرف سے بھی بچے اٹھ رہے ہیں مانا سمجھ میں آیا بھائی تو کہتے ہیں بہل این آرام یم شین خلفتن وا مِنْ كُلِّ ہزن اس گھر میں جنگلی گائے اور سفید ہیرن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں وہ اطلاع اہا یا انداز نہ کل سمی اور ان کے بچے جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں ہر بیٹھنے کی جگہ سے یعنی ہر طرف سے تو شاید کہنا یہ چاہتا ہے کہ رنگ کا اظہار کر رہا ہے کہ ایک زمانہ تھا یہ آباد جگہ تھی میری عشیقہ یہاں رہتی تھی لیکن اب دیکھو کیا زمانہ آ گیا ہے یہ کیسا اجاڑ اور بیابان ہو گیا ہے کہ جنگلی گائے اور ہرن جو انسانوں سے بہت دور بھاگتے ہیں اور انہوں نے بھی اس جگہ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے یعنی اتنی اجاڑ جگہ ہو گئی کہ انہوں نے اس جگہ کو کیا کر لیا اپنا مسکن بنا لیا ہے تو اس پر اظہار غم کر رہا ہے نیز اس میں اس بات کی طرف ہی اشارہ ہے کہ یہ بڑا ہی پرامن مکان ہے بھائی تمام جانور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو وہیں چھوڑیں گے ان سے الگ ہوں گے جس جگہ پر ان کا بے انتہا اعتماد ہوگا کہ یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں وہاں بچے ایک طرف بیٹھے بھی ہوئے ہیں یہ چرتے چرتے دائیں بائیں ذرا دور بھی نکل جائیں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تو یہ جگہ جو ہے میری عشیقا کا جو مکان ہے یہ اجڑ چکا ہے لیکن یہ ایسی امن کی جگہ ہے ایسی سکون کی جگہ ہے کہ حیوانات کے بچے یہاں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو یہیں پر چھوڑ کر چڑھتے ہوئے دائیں بائیں دور نکل گئے ہیں سے کوئی واپس مڑ کر آتا ہے تو بچے جو ہیں ماں کا دودھ پینے کے لیے کبھی ایک طرف سے ایک بچہ دوڑ کر اپنی ماں کی طرف جا رہا ہے کبھی دوسری طرف اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہوا جا رہا ہے تو یہ بڑی ہی امن کی جگہ ہے بھائی مانا سمجھ میں آیا وقفہ دارآبادت وقف یق کا کیا مانا ہے کھڑے ہونا ٹھہرنا کہاں پر یہ گزرا ہے سال کو سال کو اور اس کی جمع آتی ہے اسی طرح حجن حج کو بھی کہتے ہیں بھائی حج حجتن اور حجتن بھائی ایک مرتبہ کا حج بھائی ایک مرتبہ اور حجت دلیل کو کہتے ہیں تو یہاں بارہ حجتن ہے سال مراد ہے سال کو کہتے ہیں بھائی یہ لا تو عاطفہ ہے لن بھائی کا معنی ہے مشقت سے تکلیف سے مشکل سے عرف عرفہ کے معنی پہچاننے کے باد توہم کا معنی ہے غور و فکر بعد تومی غور و فکر کے بعد بڑی سوچ بچار کے بعد وقفت من بعد عیشرین فلا عرف عرفت باد بعد ہومی وقف تو میں وہاں پر ٹھہرا میں وہاں پر رکا دیا شرین <حِجَّتَان> بیس سال کے بعد شاید کتنے عرصے کے بعد وہاں سے گزر رہا ہے بیس سال بعد وہاں سے گزر رہا ہے تو میں وہاں پر ٹھہرا میں وہاں پر بیس سال کے بعد فلاح تو بڑی مشقت سے میں نے اس گھر کو پہچانا بیس سال پرانے نشانات پر معمولی سے کچھ تھوڑے بہت باقی ہوں گے تو اتنا عرصہ لمبا طویل عرصہ گزر چکا ہے تو میں نے اس جگہ کو بڑی مشقت سے پہچانا بادمی بڑے غور و فکر کے بعد بہت سوچنے کے بعد اور بہت غور فکر اور فکر کرنے کے بعد میں نے اس مکان کو پہچانا تو چونکہ اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے اور نشانات زیادہ تر مٹ چکے ہیں اس لیے مجھے بڑی مشقت کرنا پڑی بہت غور و فکر کرنا پڑا پھر جا کر میں نے اس جگہ کو پہچانا اسافی یا لم يتسلمی اسافی یہ جمع ہے اسفیتن یا اسفیتن حمزہ کے کسرہ اور ذما دونوں کے ساتھ یہ لفظ ہے بھائی اسفیتن یا اسفیتن یا مشدد ہے اور اسافی یہ ان پتھروں کو کہتے ہیں جن پر ہانڈی رکھی جاتی ہے وہ چولہے کی کے استعمال کرتے ہیں تین پتھر بھائی اور پھر نیچے لکڑیاں رکھ کر آگ جلاتے ہیں تو وہ جو تین پتھر ہیں جن پر ہانڈی رکھ کر آگ جلائی جاتی ہے وہ چولہے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ان کو اصافی کہتے ہیں سفان سفون جمع ہے اصفار کی اصفار جیسے اسود کی جمع سود اسی طرح اصفا کی جمع سفون سود ان اصفا جیسے سیاہ کو کہتے ہیں اصفا بھی سیاہ کو کہتے ہیں لیکن ایسی سیاہی جس کے ساتھ کچھ بھی ملی ہوئی ہو کالا رنگ ہے لیکن اس میں کچھ کو اصفا معرص عرص و تاریخ کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں مسافروں کا پڑاؤ ڈالنا آرام کے لیے رات کے آخری حصے میں کہیں پر اقامت اختیار کرنا آرام کے لیے تو اس کو تاریخ کہتے ہیں اور اسی سے معارس تاریز کی جگہ اس میں زرد کا سیگا ہے مرزل جو ہے وہ ہانڈی کو کہتے ہیں وہ برتن جس میں کھانا بنایا جائے چاہے مٹی کی ہو لوہے تانبے وغیرہ جس چیز کی بھی ہو بھائی تو مرجل وہ نعین جو ہے نو no یون چھوٹی سی نالی جو خیمے کے ارد گرد کھودی جاتی ہے تاکہ بارش کے وقت اگر دائیں بائیں سے کچھ تھوڑا بہت پانی بھی آنے لگے تو وہ خیمے کے اندر نہ داخل ہو اس نالی کے ذریعے ہی ایک طرف کو نکل جائے بھائی اس کو نو no یون کہتے ہیں جیسے خیمے کے گرد ایک چھوٹی سی بنیری سی بھی بنا لی جاتی ہے تاکہ پانی اندر نہ آئے اور خاص اس کے ساتھ مزید حفاظت کے طور پر کیا کیا جاتا ہے ایک چھوٹی سی نالی بھی کھود دی جاتی ہے پانی سے حفاظت کے لیے اس کو نو یون کہتے ہیں کا جل ہاؤز کہتے ہیں پانی کا تالاب بھائی پانی کا تالاب وہ جگہ جو پانی کے لیے جس میں جمع ہو بائی پانی کے لیے بنائی جائے اچھا اور جزمن جزم کا معنی ہے تہ بائی تہ نیچے والا حصہ جزمل ہاؤس ہاؤس کی تہ بھائی اور اس کا نچلا حصہ زمین جو ہے اس کی نیچے کی لم تسلمی تسلوم کا معنی ہے ٹوٹنا بھئی ٹوٹنا لم لمیتمی جو ٹوٹا نہیں بھئی اسافیہ یسو فی محرث مرجلی یہ اسافیہ یہ منصوب ہے بھئی اور یہ بدل ہے ادار سے میں نے اس گھر کو پہچانا بارڈر تواہوں میں غور و فکر کے بعد میں نے پہچانا یعنی کس کو پہچانا اصافی یا صفان وہ سرخی مائل سیاہ پتھروں کو وہ چولہے کے پتھر یہ صفت ہے نا صوفان اصافی کی وہ چولہے کے پتھر کون سے جو کس رنگ کے تھے سرخ مائل سیاہ رنگ تھے ان کو میں نے پہچانا کس جگہ پر فی میرجلی معاررس کیا معنی رات کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالنا یعنی نازل ہونے کی جگہ مسافروں کی اقامت کی جگہ لیکن یہاں صرف اقامت کی جگہ کے معنی میں ہے مرزل ہانڈی ہانڈی کے نازل ہونے کی جگہ ہانڈی کہاں پر ہوتی ہے جلد. وہیں چولہے پر رکھی جاتی ہے یا اس کے ساتھ اتار کر رکھی جاتی ہے تو اسی مقام پر تھے یہ پتھر جو سیاحی مائل جو سرخی مائل سیاہ کے پتھر تھے بھائی ان کو بڑی، بڑی، میں نے بڑی مشقت سے پہچانا جو کس جگہ پر تھے ہانڈی کے اترنے کے جگہ میں وہ نعین اس کا آتف اسی اصافی پر ہے اور میں نے پہچانا نوین ایسی نالی کو کجز مل ہازی یہ صفت ہے نوین کی صفت اول نکرا کے بعد جار مجرور آ جائے اور کسی سے جڑ نہ رہا ہو تو وہ اس کے لیے کیا بنتی ہے صفر اسی طرح لم سم فیل آ گیا اور نکیرا کے بعد فیل آئے تو وہ بھی اس کے لیے صفر بنتا ہے تو یہ دو سفتیں آ گئی کی ایسی نالی کا جوزی جو حوض کی تہ کی طرح تھی جیسے حوض کی تہ ہوتی ہے نچلا حصہ ہوتا ہے اس کو بڑا پکا اور مضبوط بنایا جاتا ہے پانی کے لیے بنا رہے ہیں نا تو نیچلے حصوں کو کیا کرتے ہیں خوب پکا اور مضبوط بناتے ہیں تو یہ نالی بھی اسی کی کی تہ طرح مضبوط تھی لم اور ٹوٹی نہیں تھی بھائی تو میں نے اس کو پہچانا میں نے کس کو پہچانا میں نے اس گھر کو بڑی مشقت کے بعد بڑی سوچ و وچار کے بعد پہچانا یعنی میں نے پہچانا ان سرخی مائل سیاہ چولہ کے پتھروں کو جو ہانڈی کے اترنے کی جگہ میں تھے ان کو پہچانا اور ایسی نالی جو کہ حوص کی تہ کی طرح تھی اور ٹوٹی نہیں تھی اس کو میں نے پہچانا مانا سمجھ میں آ گیا تو اس گھر کو پہچانا بھائی گھر تو نہیں تھا وہاں پر گھر تو ختم ہو چکا تھا پھر کیا مانا بتلا دیا میری مراد یہ ہے کہ وہ جو وہاں پر چولہے کے پتھر پڑے ہوئے تھے وہ جو پانی کی نالی تھی ان چیزوں کو میں نے بڑی مشقت سے پہچانا اور اس سے مجھے پتا چلا کہ یہاں تھا وہ خیمہ اور گھر تو یہ ساری چیزیں بتلا رہی تھیں ان ساری چیزوں سے پتا چلا کہ یہ ام اوفا کا گھر یہی ہے بھائی فلم فَلَمَّا عَرَفْتُ الدَّارَ جب میں نے اس گھر کو پہچان لیا قُلْتُ تولے رب عیحا گھر کو کہتے ہیں بھائی رب گھر کو منزل کو اللہ حرفتمبی ہے انعین ان سباہن آن یہ ان کے سلام کا طریقہ تھا بھائی آربوں کا دور جاہلیت میں صبح کا سلام یعنی ان کا جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ اور گڈ آفٹرنون تو ہر وقت کے الگ الگ سلام ہیں گڈ مارننگ صبح تمہاری اچھی ہو اور کیا ہے گڈ آفٹرنون تو پہر تمہاری اچھی ہو گڈ نائٹ رات تمہاری اچھی ہو گڈ ایوننگ بھی ہے اسی طرح ارک کے بھی تھے بھائی ان سباہن تمہاری صبح اچھی ہو صبح کو بالکل معلوم نے بھی اربوں سے ہی لیا ہوگا بھائی لیا ہوگا یہ صبح کے لیے خاص طور پر صبح کو کیوں ذکر کیا کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ صبح عموما جو جنگ کی جاتی تھی حملے کیے جاتے تھے وہ صبح کے وقت ہوتے تھے تو صبح کو خاص طور پر ذکر کیا کہ تمہاری صبح اچھی ہو تمہاری صبح خوشگوار ہو تو جب صبح کے وقت صبح اچھی ہوئی معلوم ہوا کوئی حملہ کوئی لوٹ مار وغیرہ نہیں ہوئی معلوم ہوا پھر باقی دن بھی کیا ہوگا خیر ہی کے ساتھ گزرے گا بھائی تو جب صبح خوشگوار ہوئی تو یقیناً پھر باقی دن بھی کیا ہوگا خوشگوار ہی ہوگا کیونکہ حملوں کا وقت تو یہی یہ ہے اور جنگوں کا وقت یہی یہ ہے بھائی ہمارے ہاں تو اسلام نے عجیب بھائی السلام علیکم ایسا سلام کی جس کی کوئی مثال نہیں بھائی اس میں کسی وقت کی قید نہیں ہے کہ صبح تم پہ سلامتی ہو یا شام کو یا رات کو نہیں معنی یہ ہر وقت تم پر سلامتی ہو بھائی جبکہ باقی قوموں کے اندر عموماً ایسے سلام تھے صبح کے لیے اور دوپہر کے لیے اور شام کے لیے اور تو صبح کے لیے یہ کیا کہتے تھے ان سباہن تو الان اہم سباہن یہ ہمزہ گر جائے گا بھائی الن اہم سباہن رب اے گھر تمہاری صبح اچھی ہو اے گھر وسلم اور تم سلامت رہو تم سلامت رہو فلم کل تل رب این سبا خن اوہر رب او وسلم رب اون گھر کو بھی کہتے ہیں اور اسی طرح گھر کے ارد گرد جو کھلی جگہ ہو اس کو بھی رب کہتے ہیں رب کہتے ہیں تو اگر گھر کے معنی میں یہاں لیں تو لی رب تو میں نے کہا اس کے گھر کو یعنی ہاضمی راجہ ہے عاشقہ کو اس کے گھر سے میں نے کہا کل لی بہی اور اگر رب سے آپ مراد دیتے ہیں گھر کے ارد گرد کی کھلی جگہ تو پھر ہا زمیر راجے ہو گئی پیچھے جو دار گزرا اور دار کیا ہے مون سے سماعت تو میں نے اس گھر کے کے کھلی جگہ سے کہا یعنی کو کہا لیکن ساتھ کس کو شامل کر لیا کے کھلی جگہ کو شامل کرنے اس گھر کو پہچان لیا تو میں نے اس گھر سے کہا کہ تمہاری صبح خوشگوار ہو اے گھر وقت لمی اور تم سلامت رہو تبصر جی آگے دیکھیے بھائی تبصر خلیلی ہل تارا منفا این تحمل من, من فوقی جرسم تبصر کا معنی ہے غور سے دیکھنا بسر کا مانا دیکھنا اور تبصر کا, کا معنی غور سے دیکھنا خلیلی خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو عام دوست کو نہیں گہرے دوست کو کیا کہتے ہیں خلیل زائن زائن جامع ہے زائنت کی اور زعینہ کہتے ہیں اس عورت کو جو حودج میں سوار ہے میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ عورت کیا کرتے تھے اونٹ کے اوپر لکڑیاں نصب کر کے ان پر کپڑا ڈال لیتے اور ایک کمرہ چھوٹا سا اوپر ہی بنا لیتے تھے تاکہ دھوپ وغیرہ سے حفاظت ہو اس کو حودج کہتے تھے بھائی تو اس کے اندر جو بیٹھی ہوئی عورت ہو اس کو کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ زعینہ کہتے ہیں بھائی زعینہ اور اسی کی جمع زائن ہے بھائی اور آپ دیکھ رہے ہیں زعائن اس کے اس پر اور تنوین آ رہی ہے حالانکہ غیر منصرف ہے یہ کون سا وزن ہے جمع منتحر جمو اور یہ دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے لیکن یہاں اس پر ضرورت شعری کی بنا پر کسرہ اور تنوین پڑی گئی کیونکہ اس کے بغیر شعر کا وزن صحیح نہیں بنتا بھائی تحملنا تحمل کا کیا مانا جی تحمل پوچھ کرنا کچھ کرنا آپ نے پڑھا کہیں پر بھائی کہاں جیسے پہلا شیر کیا ہے مشرا کہ مراتل بل عالیہ آلیا کہتے ہیں ائی الارض عالیہ اونچی زمین بھائی اونچی جگہ من منفوتی جرسوم اور جرسم جو ہے یہ بنو اسد قبیلہ جو ہے ان کا کوئی پانی کا تالاب وغیرہ تھا یا کنواں تھا بھائی وہ اس کو اس کا نام جرسم تھا تو بہار یہ کسی تالاب جرسم کسی تالاب وغیرہ یا کنویں وغیرہ کا نام تھا تو شاعر کہتا ہے تبصر خلیلی اے میرے گہرے دوست ذرا غور سے دیکھ حال ترامن ترام کیا تجھے دکھائی دے رہی ہیں کچھ ہودج میں بیٹھی ہوئی ایسی عورتیں تحمل نبیل جو اونچی زمین میں سفر پر نکل رہی ہیں سفر پر روانہ ہو رہی ہیں من منفو جرسمی جرسم تالاب یا جرسم جرسم کے کے اوپر کے اوپر جو زمین ہے جو جگہ ہے اس مقام پر کیا تمہیں ہودج میں بیٹھی ہوئی کچھ عورتیں دکھائی دے رہی ہیں جو کہ سفر پر روانہ ہو رہی ہیں جو یہاں سے کوچ کر رہی ہیں مانا سمجھ میں آیا بھائی بھائی دیکھیے شاید میں اپنی بات شروع کی تھی ایک مقام سے گزرا اور وہاں پر اسے کچھ کھنڈرات نظر آئے تو وہ غور کرنے لگا اور کہتا ہے میں نے بڑے غور و فکر کے بعد پہچان آ کہ یہ ام اوفا کا گھر ہے اور یہ کوئی جواب نہیں دے رہا اور یہ یہاں پر یہ جگہ اتنی اجاڑ و بیابان ہو چکی ہے کہ جنگلی گائے اور ہرن یہاں سے گزرتے ہیں اور ان کے بچے یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں انہیں کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا اور میں نے بڑے غور و فکر کے بعد وہ چولہے کی جگہ رکھے ہوئے پتھروں سے اور وہ نالی وغیرہ جو اس گھر کے ارد تھی جو ابھی ٹوٹی نہیں تھی اس کے ذریعے میں نے اس گھر کو پہچانا اب شاید پر غم کی کیفیت تاریخ ہے اور انہی چیزوں کو دیکھتے دیکھتے وہ اپنے ماضی کے اندر ڈوب گیا بھائی اور اس کو وہ زمانہ یاد آیا وہ زمانہ اپنی آشیقہ جب وہ یہاں رہتی تھی چنانچہ جب اس گھر کو پہچان لیا تو وہ ہی زمانہ ماضی کا اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا اور وہ اب اس گھر کو کہتا ہے کہ تیری صبح خوشگوار ہو اے گھر اور کو سلامت رہے اور تو حالانکہ وہ تو کیا بن چکا دمنا بن چکا یا نہیں بن چکا ہاں تو یہ اس کو دعا دے رہا وہی وہ منظر سامنے آ گیا ایک یہ حال ہے بن چکا ہے ایک وہ ماضی کا ہے کہ گھر آباد ہے اور بنا ہوا ہے تو منظر سامنے آیا اور اس گھر کو دعا دے رہا ہے کہ اس گھر تیری صبح خوشگوار ہو اور تو اس طرح دمنا بننے سے محفوظ رہے اور پھر اپنے ساتھی کو بھی کہتا ہے کیا کہ میرے ساتھی ذرا غور سے دیکھو وہ اونچی جگہ پر تمہیں کچھ عورتیں جو ہیں خودج کے اندر سوار یہاں سے پوچھ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں یا نہیں دکھائی دے رہی ہیں؟ یہ میری نظروں کا دھوکا ہے یا حقیقت میں وہ اس وقت یہاں سے چل رہی ہیں اور مجھے دکھائی دے رہی ہیں تم بھی ذرا غور کر کے مجھے بتلاؤ بھائی تو یہ کیا کر رہا ہے اسی زمانے کو اس نے وہی زمانہ اس کے سامنے آ گیا حالانکہ اس کو گزرے ہوئے کتنا طویل عادثہ گزر چکا ہے بیس سال گزر چکے ہیں <laughs> تو یہ مانا ہے تب اثر خلیلی ہل ترا منزا انتہم ملن بل عالیہ امن فوق گہرے تو زراخ اور سے دیکھ ہل تر منزا انتہم ملنا بل عالیہ امن فوق جرسومی کیا تجھے دکھائی دے رہی ہیں کچھ ایسی حوت جو نشین عورتیں جو کوچ کر رہی ہیں جو سفر پر نکل رہی ہیں بل عالیہ اے بل اور اس اونچی زمین میں من فوق جو یا منفاؤ کے اوپر جو جگہ ہے اس جگہ پر چلیے بس کرتے ہیں بھائی بس بھائی اللہ عالم حقیقت لعين لعين لعين کہتے ہیں مشقت سے تکلیف سے فالتوہ غرض بعد لین میں نے کام بڑی مشقت کے بعد کیا یہ طفان یہ بدل ہے ادار سے میں نے اس گھر کو پہچانا کیا مانا اس گھر کو پہچانا یعنی وہ جو سرخی مائل سیاہ چولے کی جگہ رکھے ہوئے چولے کے پتھر تھے جو کس مقام پر تھے ہانڈی کے اترنے کی ہانڈی کے نازل ہونے کی جگہ میں جو سیاہی مائل سرخ پتھر تھے ان کو میں نے بڑی مشقت سے پہچانا اور اس نالی کو جو ٹوٹی نہیں تھی اور حوض کے پیپے کی طرح پختہ اور مضبوط تھی اس کو میں نے بڑی مشقت سے پہچانا تو یہ بدل ہے کس سے اور ابدار سے میں نے اس گھر کو پہچانا یعنی اس ان نشانات کو میں نے پہچانا بھائی جو آگے وہ ذکر کر رہے